ہمارے معاشرے میں جو جو برائیاں پھیل چکی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی برائی جو ہے وہ ہے صفائی اور ستھرائی سے اجتناب ہم اگر ارد گرد دیکھیں تو نہ صرف انفرادی طور پر بلکہ سماجی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں گندگی کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا اب خاص طور پہ ہم آپ یہاں پہاڑوں میں رہتے ہیں تو آپ نے بھی کئی بار دیکھا ہوگا اور ہمیں بھی کئی بار اتفاق ہوا ہے کہ ہم گھر کو جا رہے ہیں آگے گاڑی جا رہی ہے راستے میں اچانک گاڑی کا گلا گاڑی کا شیشہ نیچے کیا جائے گا اور جوس کے ڈبے اگر سنترے کھائے ہیں تو سنتروں کے چھلکے کیلے کھائے ہیں تو کیلوں کے چھلکے اگر کوئی کرسپ چپس کھائے ہیں تو ان کے پیکٹ یا اگر چیزیں کسی شاپر میں اکٹھی کی ہیں تو وہ شاپر سمیت باہر بھیج دیتے آپ جانتے ہیں کہ ہماری رہائش جو ہے وہ چھتر سے آگے بڑوا کے قریب ہے تحصیل مری میں وہاں پہ دو जगह جاتے ہوئے آپ بارہ से سے آگے तो تو دو चलते چلتے ہوئے ایسی آتی ہیں کہ اگر گاڑی کا شیشہ نیچے ہو اتنی شدید بدبو کے بھبا کے ہوتے ہیں और اور یہ خالی یہ نہیں کہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں وہی کر رہے ہیں علاقے کے لوگوں کا بھی یہی بتی رہا ہے. ہم نے کئی بار دیکھا کہ صبح سویرے موٹر سائیکل پہ صاحب جاتے ہیں और वो दफ्तर को जा रहे हैं अपने घर से निकले हैं गुजरते हुए उन्हीं दो जगहों में से एक जगह पे गुजरते हुए वो मोटरसाइकिल के आगे से रखा शॉप पर ऐसे करके साइड पर फेंकते हैं और चले जाते हमें ये समझना है कि अगर گاڑی میں ہم کچھ کھا پی رہے ہیں تو آخر کوئی نہ کوئی شاپ پر کوئی کوئی تھیلا ہوگا جس کے اندر ہم نے وہ چیز خریدی تھی ہم وہ سب کچھ اسی کے اندر جمع کیوں نہیں کر سکتے ہیں اور جب آگے کہیں پہ رکے تو وہاں پہ کوئی مناسب جگہ کوئی کوڑا دان کوئی جگہ ہو وہاں پہ کیوں نہیں رکھ سکتے اور آپ خود سوچیں کہ آپ پہاڑوں میں گھومنے پھرنے کے لیے آ رہے ہیں اور بدبو کے ببا کے آپ اسی طرح کسی اوپر جگہ چلے جائیں کچھ چند سال پہلے یونیورسٹی کی طرف سے ہمارا ایک ٹرپ گیا مشق پوری ٹاپ کی طرف تو مشق پوری میں ہر طرف شاپ شاپر جوس کے ڈبے اور اس طرح کی چیزیں بکھری پڑتی ایک بچوں کا گرو فیصل آباد سے آیا تھا انہوں نے مجھ سے خاص طور پہ ہم سے ریکویسٹ کی کہ جناب آپ کے ساتھ اتنے سارے بچے ہیں اگر آپ ان کو تھوڑا سا کہہ دیں کہ سب مل کے یہ اٹھا لیں یہاں پہ تو ہم ایک جگہ اکٹھا کر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی نوبت ہی کیوں آئی ہے ہمارا جو تقریباً ہر دوسری چیز میں رویہ ہے وہ یہ ہے کہ جی حکومت نہیں کرتی یعنی اب ہمارا کام گند ڈالنا ہے اور حکومت کا کام ہمارے ڈالے میں گند کو صاف کرنا ہے ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ جی تو حکومت کی ذمہ داری اور یہ بات سمجھیں کہ انفرادی طور پہ ایک علیحدہ بات ہے اجتماعی طور پہ سماجی طور پہ باہر ہے لیکن دونوں آپس میں باہم بالکل جڑی ہوئی باتیں ہیں جو اپنے معاملے میں انفرادی طور پہ صفائی ستھرائی کا قائل نہیں ہے وہ باہر جب جائے گا تو ایسا ہی گند پھیلائے گا آپ یونیورسٹیز میں جا کے دیکھ لیں یہ کوئی جاہل نہیں ہے پڑھے لکھے بچے ہیں یقین کیجئے کئی بار آپ کے قریب سے بچہ یہ بچی گزرتی ہے ایسی بدبو آتی ہے کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا کرے یہ پڑھے لکھے لوگوں کا بھی یہی حال ہے تو ایسے میں ہمیں یاد آتا ہے کسی نے کبھی کہا کہ جی پیرس میں پرفیوم بہت اچھے بنتے ہیں کیوں بنتے ہیں بہت اچھے کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو سال سال نہاتے نہیں تھے تو بدبو کو چھپانے کے لیے انہوں نے محنت کی تو بڑے بڑے اچھی خوشبو ہیں اور بڑے بڑے تو اگر آپ کو اتنا ہی بدبو دار رہنا ہے تو چلیں آپ بھی بھائی پرفیوم ہی لگا کے آ جایا کریں جہاں بھی آپ آ رہے ہیں اگر آپ کو توفیق نہیں ملی کہ روزانہ باقاعدگی سے آپ غسل کر سکیں باقاعدگی سے اپنا ہاتھ دھو کے ہاتھ منہ دھو کے کچھ تھوڑی خوشبو لگا کے آ سکیں تو چلو بھائی وہ جو بدبودار یورپ نے اپنے لیے خوشبویں بنائی تھیں میں سے کوئی اپنے اوپر اسپرے کر دیا ہاں یہ بات ہم سمجھتے ہیں دیکھیں صفائی کا دین اسلام میں ستھرائی کا دین اسلام میں انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس پہ مستند الفاظ حدیث میں موجود ہے مسلم شریف میں کہ صفائی نصف ایمان ہے اور دیکھیں صفائی کی اتنی تاکید ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو ہمیں کہا گیا کہ وضو کر کے اور پاکو کر اگر غسل واجب ہو گیا ہے تو ہمیں کہا گیا کہ فوراً غسل کرو پاک ہو کر ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ایک شخص فرض کے لئے مزدور ہے یا پڑھائی کا کام کرتا ہے یا لوہار کا کام کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس میں اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں پسینے کی وجہ سے اس میں بدبو آ جاتی ہے اور مسجد سے آزان کی آواز آتی ہے اور وہ چل کے آتا ہے وضو کرتا ہے نماز پڑھتا ہے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بدبو کس وجہ سے اس کی محنت کی پہ پسینے کی بدبو ہے لیکن ہم اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں اس پہ تو ہم اعتراض بھی نہیں کر رہے ہیں ہم تو اعتراض اس بات پر کر رہے ہیں کہ چلتے پھرتے ہم جو سامان ادھر ادھر ہم پھینکتے ہیں گندگی پھیلاتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں اور ہم جو روزانہ صبح اٹھ کر نہا سکتے ہیں ہاتھ کو دھو سکتے ہیں صاف ستھرے کپڑے پہن سکتے ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو انوکھا دکھنے کے لیے لباس کے نام پہ لیرے پہننی شروع کر دی ہیں جس کی پتلون میں جتنے زیادہ کٹس ہوں گے وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اتنا ہی زیادہ نمایاں ہوں نمایاں نہیں ہوں یہ بال سر کے ان بالوں کو سلیقے سے رکھنا حدیث میں حکم ہے اور اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے بالوں کے کانٹے بنا کر کوئی انفرادی طور پہ کوئی انوکھا لگ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے وہ شخص طہارت اسلام کا تر رہے امتیاز ہے قرآن مجید میں باقاعدہ تلقین ہے اس کی احادیث مبارکہ میں باقاعدہ تلقین ہے اس کی قرآن میں سورہ مدفر کے اندر اللہ نے کہا کہ کپڑوں کو بحکر صاف رکھے سورہ بکر میں کہا کہ تہارت اور پاکیزگی اللہ کی محبوب اور پسندیدہ چیزوں میں سے ہے سبح صورت میں اللہ تبارک مطالعہ کا فرمان ہے ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو دوست رکھتے ہیں اور اللہ پاک رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے یعنی ہم کہتے ہیں نا قرب اللہی کا راستہ چاہیے ہمیں ولایت کا راستہ چاہیے ولایت کے راستوں میں سب سے آسان قریب ترین راستوں میں ایک صفائی ہے اور یہ صفائی صرف ظاہری ہی نہیں یہ صفائی پاتی بھی اندرونی بھی زبان کو قابو میں رکھے زبان صاف رکھیں نگاہ کو صاف رکھے کانوں کو صاف رکھیں چھونے کو صاف رکھیں لباس کو صاف رکھیں ہم صرف صفائی اوڑھ لیں انشاءاللہ شاء اللہ کا قرب نصیب ہونے کا کبھی امکان ہے حدیث شریف میں آتا ہے صفائی جو ہے وہ ایمان ہے مسلم کی حدیث ہے ابو داود شریف کی حدیث ہے ہمارے یہاں حزیر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک شخص کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے فرمایا کیا اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے یہ بالوں کو اکٹھا کر لے یعنی یہ تو نبی کریم کا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے جو ہے وہ بھی حکم کا درجہ رکھتی ہے اچھا ایک اور شخص کو پھر دیکھا کہ وہ میلے کپڑے پہنے میں تھا تو آپ نے فرمایا کیا اسے ایسی چیز نہیں ملتی جسے یہ کپڑے کو دھو لے یعنی میلے کپڑے بالوں کا بکھرنا یہ دو چیزیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری اور ہم کیا کر رہے ہیں پھر ہم میں سے بہت سے لوگ کس لیے کر رہے ہیں پچھلی جمے کی ہم نے بات کی تھی کام چوری کی سستی کی کاہلی کی وجہ سے اس گندگی میں یار میں تھکا ہوا بہت ہوں اٹھ کے کیا میں نے دانت صاف کرنے ہیں سو جاتا ہوں ہم تو کہتے کہ جو رات کو دانت صاف کر کے وضو کر کے بستر پہ جائے اللہ تعالیٰ اس کو کمال مرد سے نواز دیتا ہے ہمارا تو یہ ایمان ہے اور ہماری سستی ہے یہ اور سستی کیا ہے شیطان کی کامیابی ہے کاہلی شیطان کی کامیابی ہے کام چوری شیطان کی کامیابی ہے اسی طرح معتا امام مالک میں حدیث موجود ہے ایک شخص آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے اس کی طرف اشارہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نے الفاظ میں لکھا ہے کہ اشارہ کیا گویا جیسے بالوں کو درست کرنے کا کہہ رہے ہو کے آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ کوئی شخص بالوں کو اس طرح بکھیر کر آتا گویا وہ شیطان ہے یعنی بکھرے بالوں والے کو زب صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان قرار دیا ہے حالانکہ کہنے کی بات ہے تھوڑے سے بال ہیں کیا فرق پڑتا ہے اسی طرح جماعت جوامے کے اندر ایک روایت موجود ہے ترمیزی کی پہلے روایت کرتے ہیں ترمیزی میں ایک روایت موجود ہے اللہ طیب ہے یعنی خوشبو کو دوست رکھتا ہے ستھرا ہے ستھرائی کو دوست رکھتا ہے کریم ہے کرم کو دوست رکھتا ہے جواد ہے جودو سخاوت کو دوست رکھتا ہے لہٰذا اپنے سہن کو ستھرا رکھو اور یہودیوں کی مشابہت نہ کرو یعنی جس وقت حزیر صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں اس دنیا میں موجود تھے اس وقت گندگی کس کی نشانی تھی یہودیوں کی نشانی تھی کہ ان کے سحن, ان کے سہن صاف نہیں ہوتے تھے آج الٹا حساب ہو گیا ہے آج مسلمانوں کے سہن صاف نہیں ہے یہودیوں کے جاگ کے دیکھنے تو ان کے گھر چمک رہے ہوتے ہیں اسی طرح جمل جوامے کے اندر جو ہے وہ جو الفاظ ہیں جو چیز تمہیں میسر ہو اس سے نظافت حاصل کرو یعنی صفائی کرو ستھرائی کرو اپنے آپ کو صاف پاک کرو اللہ نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے اللہ اکبر اور جنت میں صاف ستھرے رہنے والے ہی داخل ہوں گے اب ایک طرف وہ آج کل تو ایک اور بھی مرض ہے نا کہ ہم نے وہ جب پتلون پہنتے ہیں جینز کی تو وہ جتنی نا دھلی ہو اور جتنے زیادہ گندی ہو اتنی ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم پتہ نہیں شاید کوئی بہت بھلے لگ رہے ہیں بڑے اچھوتے لگ رہے ہیں بڑے علیحدہ لگ رہے ہیں ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ جب وقت بھی جلد شاید آ جائے کہ جو پاک صاف والا ہوگا کو دیکھ کے لوگ کہیں گے کہ یار یہ بڑا مختلف سلا کرا حالات تو ایسے چل رہے ہیں ہم نے پہلے کہا کہ وہ ٹھیک ہے۔ ایک آدمی مزدور ہے مزدوری کر کے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کو لیکن جب وہ فارغ ہو کے گھر جا رہا ہے تب کیا کر رہا ہے کیا وہ فوراً نہاتا ہے خود کو صاف کرتا ہے اچھے کپڑے پہنتا ہے صبح جب نکلتا ہے تو کیا کرتا ہے کام کے دوران گندے ہو جانا لباس ٹھیک ہے اس میں تو اعتراض ہی کوئی ہے آپ سوچیں کہ وہ دین جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال بکھرے ہوئے شخص کو یہ کہتے کہ یہ شیطان ہے تو ہمارے تو پھر ارد گرد شیا پائے جاتے ہیں ہر دوسرا بند ہر دوسرا بندہ جو ہے ہر دوسرا شخص جو ہے وہ پھر شیطان ہے کیونکہ ہمیں تو کسی بھی لحاظ سے اپنی کسی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں ہے لحاظ نہیں ہے یہ انفرادی حال ہے ذاتی صفائی جو ہے جو دین اسلام نے جس کو پسند کیا ہے وہ جو ذاتی صفائی ہے کتنے لوگ ہیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ باقاعدگی کی ایسا کرتے ہیں بزرگان دین نے کہا کہ ہفتے میں ایک دفعہ کم از کم ذاتی صفائی کرنا مناسب ہے دو ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں لیکن اگر آپ چالیس چالیس دن اور مہینہ مہینہ اور دو دو مہینہ ذاتی صفائی نہیں کرتے تو پھر وہی بات ہے کہ خوشبوئی لگانی پڑے گی ورنہ تو بدبو کے باقی اٹھیں گے ہم کیونکہ آپ جتنا مرضی نہا لے اگر ذاتی صفائی انسان کی نہیں ہے تو, تو ہلکا سا بھی گرمی ہو جائے انسان میں سے بدبو لگ جاتی ہے خیال رکھنا چاہیے پھر یہ ہے کہ بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں ہمارے یہاں تو وہ بہت سی چیزیں آ ہیں اینٹی پرسپرنٹس آ ڈیوڈورنٹس ڈیوڈورنٹس آگے, آگے، فلاسپرے اور فلان سپری آگے. آخر پہلے میں جو لوگ کچھ کرتے ہی تھے نا جب یہ چیزیں نہیں تھیں پھٹکری کا پھر استعمال ہوتا تھا ہم آج بھی پھٹکری کا استعمال کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اور پھٹکری تو بڑی عام سی ایک چیز ہے آسانی سے مل جاتی ہے لیکن ہم نے چونکہ ایک کو بنا لیا ہے کہ جناب ہمیں اس طرح کی چیز چاہیے فلاں کمپنی کا ٹیوڈورٹ ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں فلاں کمپنی کا اینٹی پرسپرنٹ ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس قدرت نے ہر چیز ہمیں دی ہے ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں بسم اللہ لیکن اگر نہیں کر سکتے تو اللہ نے آپ کو قدرتی طور پہ بہت کچھ دے رکھا ہے انسان غسل کرنے کے بعد ذاتی صفائی کی جگہوں پہ خصوصاً بغلوں میں اگر پھٹکری کا استعمال کر لے کوئی مسئلہ نہیں ادھر کا استعمال کرے اللہ کا نبی سود اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین چیزوں میں سے خوشبو ظاہر اور بھی چیزیں پسندیدہ ترین تحفے میں خوشبو بڑی پسند تھی آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ پاک ہے اللہ صاف ہے اللہ کے بندے بھی پاک ہوتے ہیں اللہ کے بندے بھی صاف ہوتے ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میلا گجیلا گندا رہ کر اور دو دو ہفتے یا ہفتہ ہفتہ نہ نہا کر وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے تو یہ بڑی غلط فہمی ہے ہاں مجذوبیت کو ہم اس میں لے کر نہیں آتے مجذوب ایک علیحدہ شخص ہوتا ہے جس پہ شریعت کے معاملات جو ہیں وہ اس پہ نہیں جڑے جاتے اس پہ ہم اعتراض نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے نصف ایمان ہم اس سستی کہلی کی وجہ سے یا غلط فہمی کی وجہ سے یا غلط سوچ کی وجہ سے ہم آدھے ایمان کو کما بیٹھتے ہیں ایک بات ذہن میں رکھیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ بنیادی چیزیں اللہ نے کہی ہیں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی کچھ چیزیں بتائی ہیں لیکن وہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے لیے جو شرائط رکھی ہیں ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا نا تو ہمیں آپ کو سب کو چاہیے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں صفائی ستھرائی کا ذاتی طور پہ بھی انفرادی طور پہ بھی سماجی طور پہ معاشرتی طور پہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں آپ رہتے ہیں ہم بھی جہاں رہتے ہیں بڑے خوبصورت علاقے اللہ نے بنائے ہیں یہ پہاڑ یہاں سے ہم سامنے دیکھتے ہیں پہاڑوں کو طبیعت خوش ہو جاتی ہے اور آپ سوچئے کہ یہاں سے ہم باہر نکلیں اور ساتھ ہی یہاں پہ شوکروں کا ڈھیر پڑے ہو ادھر کسی چیز کا ڈھیر ہو ادھر اس چیز کا ڈھیر ہو ادھر چھلکوں کا ڈھیر پڑا ہو کیسا دیکھے گا وہ جو ساری ایک ایک قدرتی حسن کو دیکھ کر جو انسان کے دل و دماغ پہ اچھا اثر پیدا ہوتا ہے جو روح کو انسان کے خوشی محسوس ہوتی ہے ایک چیز ذہن میں رکھیں خوشبو اور خوبصورتی قدرتی یہ نفس کو بھی تباہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ ذاتی طور پہ ایک تجربہ ہوا آپ کو عرض کریں کہ کسی صاحب پہ شیطانی قسم کے حملوں کی ان کو شکایت دی ہم نے صرف ایک کام کیا ہم نے کہا ایسا کرو روز نہانا شروع کر دو اور گلاب کا عطر استعمال کرنا شروع کر دو یقین جانی وہ بندہ ہفتے میں ٹھیک ہو گیا جو نہ جانے کتنے سالوں سے کتنے عملوں کے پاس جانا تھا گلاب کی خوشبو روح کو خوش کرتی ہے نفس کو دباتی ہے جب نفس دبتا ہے تو شیطان بھی کامیاب نہیں ہوتا ہم اپنے قلب کو اور اپنے روح کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اس کا سب سے آسان طریقہ صفائی اور خوشبو اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے کہ ہم وقت فوقتاً اسی طرح ایسی معاملات اور ایسے مسائل پہ گفتگو کرتے رہیں جس سے ہمارے نفس کو قابو کرنے میں ہماری روح کو ترقی دینے میں ہمارے قد کو سکون دینے میں تزکیہ کے حصول میں اور روز آخرت اللہ کے سامنے سرخ روح ہونے میں ہمیں مدد ملے سعید و مولانا محمد مولا اجمائین